وَإِن كُنتُم فی رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ صورت البقرہ آیت نمبر 23 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو اس آئے مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کی صداقت پر عقلی دلیل پیش کی ہے اور کہا ہے کہ اے میرے رسول کی مخالفت کرنے والوں اور میرے رسول کی دعوت کو رد کرنے والوں اور اسے جھوٹا بتانے والو اگر تمہیں اس بارے میں شبہ ہے کہ یہ قرآن ہم نے اپنے بندے پر نہیں اتارا ہے تو جان لو کہ وہ تمہاری طرح ایک انسان ہے تم اسے یوم پیدائش سے جانتے ہو کہ نہ وہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے وہ ایک ایسی کتاب لایا ہے اور تمہیں خبر دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو تم نے کہا کہ اس نے خود گھڑا ہے اور اللہ پر افترا پردازی کی ہے اگر بات ویسی ہی ہے جیسا کہ تم کہتے ہو تو اس کتاب جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا تمہارے جتنے معاون اور مددگار ہیں ان سب کی مدد حاصل کر لو اللہ تعالیٰ نے یہی چیلنج کئی مقامات پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام تو بھی سور می منستم یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا کہہ دے تو تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو اور فرمایا سورہ حود آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں ام یقولون افتراہ قل فأتو بعشر سورم مثلہی مفترایات وادعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقیل لكم انما انزل بعلم اللہ وَألّا إلا فهل أَنتُم مسلم یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے کہہ دے پھر اس جیسی دس صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو بس اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس قرآن اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے اس قرآن کو اتارا ہے تو کیا تم حکم ماننے والے ہو اللہ اکبر اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اٹھاسی میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل لئین جتمعت جی هذا ہل هذا لا ہل قرآن ہی نا با وہی اور کہہ دے اگر سب انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہیں لائیں گے اگر چاہ ان کا بعض باز, باز کا مددگار ہو جائے یعنی یہ سارے مل کر بھی اگر یہ چاہیں نا کہ قرآن لے آئیں تو یہ ممکن نہیں ہے ہر زمانے میں جو چیز کمال کو پہنچتی تھی اس کے مطابق اس زمانے کے پیغمبر کو ایسا موجزہ دیا گیا جس کے سامنے انسانی انسانی کمال آجز ہو گئے بے بس ہو گئے جیسے فرعون کے جادوگر اور آسائے موسا اور عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے زمانے کے با کمال طبیب اور عیسی علیہ سلاۃ وسلام کا مردوں کو زندہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر تھا اللہ تعالی نے اپنے نبی کو ایسا موجزہ عطا فرمایا جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود نہ کوئی پیش کر سکا ہے نہ کر سکے گا سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس کو معجزے نہ دیے گئے ہوں ان معجزوں کے مطابق لوگ ان پر ایمان لاتے رہے اور مجھے جو معوزہ دیا گیا وہ وہی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف کی ہے اور یہ سب سے بڑا معضہ ہے لہذا میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے فرما بردار ان انبیاء کے فرما برداروں کے نسبت بہت زیادہ ہوں گے صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ آیت نمبر تیئیس جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن اپنے نبی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور اس پر دلائل پیش کیے ہیں اور ہم نے اس کے ساتھ ملتی جلتی قرآن میں سے دیگر آیات بھی بما ترجمہ آپ کے سامنے پڑی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اس میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے آجاز کو حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد رب والسلام اللہ رب العلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ